الشيطان القديم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا قد ضللت اذا وما انا من المهتدين رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شرور اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین قل انی محیط کہہ دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا شان نزول بعض علماء نے وہی نقل کیا ہے جو صورت الكافرون کا نقل کیا جاتا ہے اور صورت الكافرون کا شان نضول یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ مصالحت کر لیتے ہیں ایک سال آپ کے خدا کی عبادت ایک سال ہمارے خداوں کی عبادت تو کہہ دیا گیا قل یا یو ہلکا لا لا ما تعبدون تو ملتی جلتی آئے ہے قل نو ہی تو کہا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ بھی عبادت کر لیں ان کی تو آپ کریں مجھے تو روک دیا گیا قل نوحی تو تو یہ شان نزول ہو سکتا باقی شان نزول نہ بھی مانے تو چونکہ بات ساری توحید کی چل رہی ہے اور اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی آیات کی تو بات اب بالکل واضح ہو گئی کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد سننے کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے قلعی محیط لہٰذا شاہ ولی اللہ علیہ رحمت جو ہے الفوظ القبیر میں ان کا مسلب یہ ہے کہ شان نزول نضول ابھی میں نے شان نزول بیان کیا نا کہ شان نزول کے حوالے سے آ, کچھ افراط اور تفریح ہے بلکہ آپ کہیں ان کے یہاں ان کے خیال میں افراد ہی افراد ہے وہ افراد کیا ہے کہ ہر آیت کا شان نزول ڈھونڈتے ہیں اور لکھتے ہیں یعنی شان نضول فلاںت کہیے فلاں کہیے گویا تمام آیات ہی کسی سبب پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے بات کہ تو لہذا کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی صرف اسباب النضول کے نام سے جیسے امام الواحدی انیسا پوری کی مشہور کتاب ہے اسباب النضول اسی طرح امام سیوتی علیہ الرحمٰ کی مشہور کتاب ہے اسباب تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہر آیت کا کوئی شان نزول بیان کرتے ہیں تو شاہ علی اللہ علیہ الرحمٰ کا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے قرآن مجید میں ہر آیت کا شان نزول بیان کرنا کہتے ہیں خود تفسیر میں بھی بوریت کا باعث بھی ہے اور خود قرآن مجید کے نظم کو سمجھنے میں بھی معنے ہیں یعنی جب آپ نظم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت کے اس آیت سے کیا گہرا تعلق ہے ان کا مسلک یہ ہے کہ شان نزول صرف وہاں بیان کیا جائے کہتے ہیں بیان کرنے سے بھی اعتراض کیا جائے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں شان نظول یعنی جہاں آیت بغیر شان نزول کے سمجھ آ رہی ہے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے تو وہاں شان نزول بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور جہاں آیت کا فہم منحصر ہو دار و مدار ہو اس کا اس آیت کے شان نزول کے فہم پر تو وہاں بیان کرنا لازمی ہے لہٰذا وہ اس طرح کی آیات کے شان نزول بیان کرنے کے قائم نہیں ہے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ جو الفوظ القبیر میں علوم میں خمسہ کے بعد جو دوسرا باب ہے بلکہ شروع میں اور ماتح قرآن مجید کا سبب نزول ایک ہے وہ ہے عقیدے کا فساد اور اخلاق کی خرابی جس پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے یہ سبب نزول ہے پورا سبب نضول قرآن کا ہی ہے لہٰذا ہر آیت کا الگ سبب نضول بیان نہ کرو بے شک بعض اللہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آیت اپنے سبب نزول کے تابع ہوتی ہے بلکہ آیت تو اپنے عموم پر ہوتی ہے لیکن سبب نزول کے بیان سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام علی اللہ علیہ الرحمٰ کے بالکل دوسری طرف موقف کے اعتبار سے کھڑے ہیں امام شاطبی علیہ الرحمٰ جن کے الموافقات مشہور اور وہ خود بہت وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بلاغت سمجھنے کے لیے بلاغت بلاغت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ کلام مقتض حال کے مطابق ہو مختضۂ حال کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت سامنے والے کی صورت حال کیا تھی وہ کیسے سوچ رہا تھا حالات کیا تھے جغرافیہ کیا تھا سمجھا رہی کنڈیشن کیا تھی تو پھر جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ آیت آ رہی ہے تو آپ زیادہ اچھے طریقے پر اس کی بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ حال کے مطابق ہونا اس آیت کی بلاغت میں عمل دخل رکھتا ہے تو کہتے ہیں بلاغت کو صحیح طریقے پر اپریشیٹ کرنے کے لیے سبب نظول کریں ضروری ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آیت اس کے ساتھ خاص کریں گے لیکن اس آیت کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ یہ آیت کب نادل ہو رہی ہے اس وقت مشرقین باتیں کیا کر رہے ہیں جس کے جواب میں یہ آیت نادل ہو رہی ہے تو آپ بلاغت سمجھا رہی ہے کہ یہ دونوں موقف ہیں اور دونوں طریقے پر علما چلتے ہیں تفسیر بالماسور والوں پر غالب کیا ہے کہ وہ ہر آیت کا شان نزول بیان کریں گے یہ اس کا شان نزول یہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے ابن جریر تبری علیہ الرحمہ ہو. یا جو ہیں وہ ابن کثیر جو مشہور ہے یا امام سیوتی علیہ الرحمہ ہے. یا زاد المسیر میں عبد الرحمان الجوزی ہیں یہ سب کیا کریں گے ہر آیت کا جہاں بھی ممکن ہوا شان نزول بیان کریں گے لیکن جو دوسرے ہیں جیسے امام راضی علیہ الرحمہ ہے یا المحرر الوجیز والے ابن عطیہ ہیں یا امام زمکشری ہے کشاف والے وہ اس کا اہتمام نہیں کریں گے وہ زیادہ اہتمام یہ کریں گے کہ بتائیں پچھلی آئے سے ربط کیا ہے اور اس کی بلاغی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں اتجاحات آپ کو تفسیر میں نظر آتی ہیں تو یہاں بھی اسی طریقے پر بہت سے لوگوں نے انہوں نے بھی جیسے کوئی شان نزول بیان نہیں کیا اتنی پیچھے سے بات چل رہی ہے قلعی نحیت ان آبود لدینہ تدہلا کہہ دیجیے مجھے تو منع کر دیا گیا ان آبودہ نہا یا کے بعد آتا ہے من کا صلا لیکن پہلے بھی میں نے ارض کیا تھا کہ اگر مصدر مول آ رہا ہو تو حرف جر حذف ہو جاتا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ قل انی تو من ٹھیک ہے اصل میں ان آبودہ کیا ہے مصدر من عبادت اللہ. یہی ہے قل ان من عبادتی غیر کل انہی تو کیا ہے من یا ان عبادتی غیرلہ یہ سبانا ہوا لیکن جب یہاں ان آپ بدا تو مزدور مول ہے تو یہاں حرف جل کو حضف کرنا جائز ہے تو کے بعد حرف جل موجود نہیں ہے ہونا چاہیے استعمال ہوتا ہے پریشان لگ رہے آپ ٹھیک ہے وہ سوچیں اس پر ابھی جی بالکل ایسا ضرور ایسا ضروری نہیں ہوتا میں ایک شخص کوئی کام نہیں کرا نا اس کا پہرا میں آپ کو یعنی سمجھا دیتا ہوں یعنی ایک شخص کسی بنیاد پہ آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں بہت عرصے سے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو مجھے پتا ہے کام غلط ہے میں کہتا ہوں نہیں کرنا نہیں کرتا نہیں نہیں کرنا نہیں کرنا آپ کی تسلی کوئی نہیں ہو رہی اب میں نے آپ سے پیچھے چھٹانے کے لیے کہا کہ مجھے والد صاحب نے منع کر دیا نہیں کر سکتا یہ کہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو اصلا تو میں اپ کو دلائل سے سمجھا رہا ہوں اتھر سے سے پیچھے سے کیا بات چل رہی ہے الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كفر دلائل ان يمسس الله ضر فلا كاشف له الا هو وله من في السماوات والارض قل سيريق وله ما سكن في الليل والنهار قل اي شيء اكبر شهادتا وغير غير دلائل ائے مشرقی نمک کا پھر بھی نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں اچھا آ کے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی بھی ایک سال عبادت کر لو سمجھ آ رہی ہے اب ان کو ان کیوں کہ عقلیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی دلائل سے بات کہا اللہ میں نے منع کر دیا کچھ نہیں ہو سکتا سمجھا آ رہی ہے کہ نہیں تو یہ اس کا انداز ہے عطیت آگے ہاں نہیں عطیت تو آ لیکن اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والوں کو سارے دلائل دینے کے بعد جب ان کے دماغ میں کچھ نہیں گھس رہا تو انہیں کہا جا رہا ہے بھائی مجھے منع کر دیا میں نہیں کر سکتا یعنی مجھے قُل جو میں نے آپ کو اپنا اسلوب بتایا اگر آپ کسی کو <laughs> تو یہ, اسلوب. Hmm. تو اس سے یہ نہیں لاد ماتا کہ پہلے اجازت تھی اب منع کر دیا گیا بات باز کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان من کہ میں عبادت کروں ان کی اللہ دینہ ان ہستیوں کی تدعنا جن کو تم پکارتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ داع یا دعو جو ہے ایسے لغوی مطلب اس کا پکارنا ہوتا ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ علماء کو دیکھیں گے وہ تدعون کا بدل کے طور پہ تعبدون لکھیں گے کہہ مترادف کہ تعبدون کیونکہ دعوت محض پکارنا عبادت نہیں ہوتی نا تو یہ پکارنا عبادت کا پکارنا ہے یہ اہم غور طلب بات ہے غور سے سن لیجئے محض پکارنا پھیلے عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے کون سا پکارنا عبادت ہے جس میں جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو معبود سمجھ کے پکارا جائے سمجھ رہی ہے نہیں یہ تقسیم رکھی ہے تو پھر آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئیں گی کہ کچھ جگہوں پر جو متشددین قسم کے حضرات ہیں جنہوں نے محض یہ کہ کسی نے غیر اللہ کو یا کہہ کے پکار بھی لیا تو اس کی تکفیر ہو جاتی ہے ان کے یہاں یہ شرک اکبر ہے محض پکار لینا اور رشتدار کیا کرتے ہیں انہی آیات سے <سؤال> بات بتوا ہے کہ نہیں تو محض پکارنا تو شرک نہیں ہوتا نا آپ تخصیص کریں گے نا محض پکارنا تو کسی کے ہاں بھی شرک نہیں ہے یعنی آپ کمرے سے باہر کھڑے ہیں میں کہتا ہوں یا رضوان ٹھیک ہے کہ نہیں پکارا ہے نا میں نے آپ کو آپ کہیں گے پکارنا محض پکارنا شرک ہے تو شرک ہو گیا تھوڑی نہیں سیدھی سی بات ہے آپ تخصیص کریں گے تخصیص کیا کریں گے اس میں کہیں گے نہیں غیر مرئی اسباب یہ تخصیص کی نہیں تو قرآن میں تو یہ تقسیص کہیں نہیں ہے ویسے قرآن میں تو محض پکارنے کا ذکر ہے بہت پکارا جو پکار رہا ہے اللہ کے سوا وہ مشرک ہے تو اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا تو پھر تو آیت اپنے عموم پر سب کافر ہوں گے جو بھی آپ پکاریں گے کسی کو دور سے میرے لیے پانی لے کر آؤ شرک ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر تقسیص کر لی نا تو اصلاً تقسیص کیا ہے پکارنا کبھی معبود سمجھ کے ہوتا ہے کبھی معبود سمجھ کے نہیں ہوتا تو جس کو معبود سمجھ کے پکارا جا رہا ہے اور مجھے اس لیے آپ دیکھیں آئے شروع میں کیا ہے ان تو بتا ہے عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے بات باتیں تو ان آبود الدینہ تد رونا تو اس طریقے پر سمجھنا چاہیے باقی یہ صحیح ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے سے کئی دفعہ عوام الناس میں جو عقائد پیدا ہو جاتے ہیں وہ شرک کے قریبی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا اصول نہیں ہوتا جس طرح صلفیہ حضرات کے یہاں ہے کہ وہ آپ جب محمد بن عبد الوہاب جو تھے ان کی کتاب و توحید پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ جس نے غیر اللہ کو پکارا وہ شرک اکبر ہے بغیر کسی تفسیر کے کب شرک اکبر ہوتا ہے کب شرک نہیں ہوتا اعتقاد کا کیا دخ... عمل دخل ہے کیا عمل دخل نہیں ہے بغیر کسی تفصیل کے وہ محض غیر اللہ کو پکارنے کو شرک اکبر سمجھتے ہیں لہٰذا اس کی بنیاد پہ تکفیر ہو جاتی ہے تو یہ اصول نہیں ہے باقی اہل سنت کے ٹھیک ہاں نیتو اس شاید سے بھی یہ شکال ختم ہو رہا قل لا کا مطلب ہے مطلب یہ تمہارا جو غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے یا تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ محرض تمہاری ہوائیں نفس ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے دلیل نہیں ہے سمجھا قُل لا کہ کہ میں پیروی نہیں کروں گا اس میں اس کی جگہ لے کر آئے ہیں نا یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہاں کیا کلبیو احوا حکم تو پتا ہی چلا کہ وہ سارا کچھ ان کی ہوائی نفس ہے جو, کی ہے جو ان کی ملت ہے جو ان کا دین ہے قد دولل اگرچہ اس کی کرا متواتر تو یہی ہے ذو لیکن عربی زبان میں جیسے غیر متواتر کرا میں ذلتو بھی ہے وہ متواتر نہیں ہے کیونکہ جو دول یا دلو ہے نا یا یدلو ہے سوری دوللہ یا دلّو یا دوللہ ہاں دول یا دلّو وہ ذربۂ اغریبو سے بھی ہے اور حسیبۂ حسبو بھی ہے تو اگر آپ اس کو حسیب یاسیبو بنائیں تو قد لیکن جو رہی ولیل تو ہے وہ قد غلط ہے. ہے قد اذن یہ جو اذا کے بعد شرط معذوف ہے نا اس کا مقدم جواب شرطی ہے قد غلط کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا زمان زرف زمانے ہے اس کے آگے جملہ ہوتا ہے جو اذا کی شرط ہوتی ہے پتہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں اذا کی شرط ہوتی ہے یعنی اذا جب بھی آ جائے جملے میں تو اضا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ شرط ہے اور اس کے بعد جواب شرط آتا ہے یعنی مثال کے طور پر ادا جیتا علیہ تو جیت الہیہ جملہ فعلیہ ہے وہ ادا کی شرط ہے اکرم تو آپ کا اکرام کروں گا جواب شرط ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اضاع کے بعد جو جملہ شرطیاں آنا ہے اگر آپ اس کو معذوف کر دیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر ادا کے اوپر آ جاتی ہے تنوین اگر ادا کے بعد جو جملہ ہے وہ حذف ہو جائے شرطیاں تو اضا پر کیا آ جاتا ہے تنوین اور اس کو تنوین عوض کی کہتے کیونکہ یہ تنوین کسی شے کے عوض میں آئی ہے وہ عوض کیا ہے وہ جملہ جو شرطیہ تھا سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہ آپ نے حذف کر دیا تو اس کی جگہ تنوین آ گئی یوں بیان کریں یا یوں کہیں کہ ایزا ہمیشہ بن کر آتا ہے مضاف اور اضاع کے بعد جو اس کا جملہ شرطیہ ہوتا ہے نا وہ حالت جرم میں ہوتا ہے جملہ پورا کا پورا محلن جرم میں ہوتا ہے اضا کے بعد جو جملہ ہے وہ محلن جر میں ہے تو جب مضاف حضر کر دیا جائے نا سوری تو مضاف پر تنمیل آ جاتی ہے کی. جیسے کہنا تو کلن کا کلن کلین و کل سب ٹھیک ہے وہ آپ نے حضر کیا ہوا ہے نا تو کیا آگے کل تو اسی طرح یہاں اذن کیا ہے مزا ہاں اضاء مذاف ہے لیکن یہ جو تنوین آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ عبض کی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر جواب شرط کیا اذا کا یعنی جو اس کا جملہ شرط ہے اس کی جگہ تو تنوین آ گئی تو جواب شرط جن لوگوں کے یہاں مقدم ہو سکتا ہے وہ قد غل الطو یا قد غلط ہے یعنی ابدین سمجھا لیے کہ اذا اس کے بعد جملہ کیا تھا اگر میں نے عبادت کی ان کی جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو تو میں گمراہ گمراہوں گا یہ مراد ہے نا قبضل ترجمہ تو بالکل بات ہے ایسی صورت میں لیکن ایسی صورت میں ترجمہ کیسے بنتا ہے وہ اضا کے بعد وہ پورا جملہ معذوف ہے اور وہ جملہ کون سا محظوف ہوتا ہے اس پر ماں قبل کا سیاق دلالت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے روکا گیا ہے نا انا تو ازا کے بعد وہی جملہ ہوگا جس سے روکا گیا وہ کیا ہے سمجھ آ گئی کہ نکال ہاں وہ ذرا اذن فرق ہے وہ میں مظاہرے میں سے وہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے یہ وہ نہیں یہ ادھا والا یعنی ہاں اس وقت تب جب اس کا بھی یہی ہے اس کا بھی ملتا جلتا ہے لیکن یہ نہوی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے وہ ناصب مزارے یہ ظرف زمان الاستقبال ہے یعنی آپ میں مظاہرے میں کیا پڑھتے ہیں کیا ہے میں مزارے ہاں کئی اذن تو وہ اصلاً اذن جو ہے وہ یہ نہیں ہے وہ اذن آتا ہے کسی شے کے جواب میں مانا ملتا جلتا یہی دے رہا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں یوں ہوگا سمجھا رہی ہے لیکن اس کے بعد آتا ہے پھیلے مظاہرے اس کے بعد جو فیل مظاہرے آئے گا وہ حالت ہے نصب میں ہوگا اس کے بعد فیل مظاہرے نہیں آتا اس کے بعد جملہ آتا ہے جو اسلن جرم میں ہوتا ہے اور اذا کی شرط ہوتا ہے کہ نہیں ہاں تو, تو یہ بھی جواب شرط ہے مرادی ہے بات بات ہے مر ربی و کزد تم بھی جن لوگوں نے ہی کی زمیر واپس بینا کی طرف لوٹائی یعنی کزد تم کہہ دیجئے میں ایک دلیل پر ہوں انی اعلیٰ بین تن مر ربی تو کچھ علماء نے کہا یہ بینا جب اس طرح آتا ہے نا تو اصل میں یہ بین ہوتا ہے اور بین کے اوپر یہ تا تانیس کی نہیں آئی بلکہ مبالغے کی ہے، ٹھیک ہے جو تا مربوطہ ہوتی ہے وہ کبھی مبالغے کی بھی ہوتی ہے جیسے علامت ان کے اوپر ہے تو یا کبھی کبھار مذکر کے اوپر بھی آ جاتی ہے وہ طائے تانیس نہیں ہوتی بلکہ طائے مربوطہ ہے جو مذکر نام کے ساتھ لگتی ہے جیسے حمزۃو جیسے حمزہ ہے تو وہ طائے تانیس نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی طے تانیس نہیں ہے بلکہ یہ طائے مبالغہ ہے النی اعلیٰ امر بین ان مراد امر بین لیکن بین کو مبالغہ کے لیے کہا بہینہ تو ایسی صورت میں کہا تم میں تم نے اس بہینہ کو بہینہ چونکہ مانے کے اعتبار سے تو مذکر ہے نہیں تو تا مبالغے کی آئی ہوئی ہے تو لہٰذا قذب تم, ای تم نے اس بہینہ کو جھٹلا دیا جس بہینہ پر میں کھڑا ہوں سمجھا لئے یہ مراد. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ جہاں فوری مرجہ نہ بھی نظر آ رہا قرآن کی طرف ہے کسی نے کہا کہ حق کی طرف ہے کسی نے کہا دین کی طرف ہے اپنے عطیہ کہتے ہیں جہاں بھی لوٹاؤ ایک ہی بات بنتی وہی قرآنی بیینہ ٹھیک ہے رسول کی طرف اور رسول ہی بیینہ ہے جیسے دوسری جگہ ہم سورہ بیینہ میں پڑھتے ہیں حتیٰم البینہ بیینہ کون ہے رسول بدل ہے اس کا رسول المن اللہ یلوس حفم مطحرہ تو بینا دو چیزیں ہیں رسول اور کتاب تو کتاب کہہ لو رسول کہہ لو دین حق کا ہوگے تو دین حق کا نام ہی رسول اور کتاب ہے دین حق کیا ہے رسول اور کتاب ہے تو ایک ہی بات ہے لیکن بہرحال ناہمی اعتبار سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بینا اگر مبالغہ نہ بھی ہو بلکہ طائے تانیس ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین واپس لوٹ سکتی وہ کیوں لوٹ سکتی ہے اس لیے کہ ایک تو بیچ میں فصل بھی ہے سمجھ آ رہی ہے بیچ میں فصل ہے اور تانیس حقیقی نہیں ہے بہینہ کی تعلیم حقیقی نہیں ہے نا معن سے حقیقی تو نہیں ہے وہ مان سے لفظی ہے کیا ہے لفظی ہے بس لفظ کے اعتبار سے है ہے ویسے تو مونس نہیں مونس سے حقیقی کون ہوتا ہے جس کا اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے بہینہ کا تو کوئی اپوزٹ جینڈر نہیں لہٰذا اس کے طرح کی طرف مذکر کی زمیر لوٹ سکتی ہے لہٰذا یہ میں طاع مبالکہ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے بعض باز ہے کل انعلیٰ بحینی یہاں سے متقلمین ہیں اس طرح کی آیات سے تو جیسے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں امنِ اعلیٰ بجینت المر ربی دوسری جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں وہ بھی بجینہ پر ہوتے ہیں قلحادی ہی صبیلی ادب اللہ اعلیٰ بصیرت ٹھیک ہے انا ومن مََََََََََََََََََََََََََََََ تو علماء نے کہا کہ پھر دین میں عقائد, میں عقائد میں عقائد میں اصول دین میں ایمانیات میں تقلید محض جائز نہیں ہے بات بازے ایک تو تقلید ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے وہ تو فروعات میں ہے وہ تو فقہیات میں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو عجیب بات ہے یعنی اس میں مجھے بہت وہ ہوا یعنی تعجب کہ قرآن مجید میں جس تقلید کو مضمون کہا گیا ہے وہ کون سی تقلید ہے وہ اصول دین ہوئی ہے وہ ایمانیات میں سیدھی سی بات ہے نا قرآن مجید تو فقہیات سے بحث نہیں کر رہا جب کہا جاتا ہے کہ بھی پیروی کرو مانزل اللہ کی تو کیا کہتے ہیں بل نہ تب اما مجد نہ یہ تقلید ہے تو یہ تقلید کہاں ہو رہی ہے اصول دین میں عقائد میں ہو رہی ہے اچھا کچھ حضرات اس اصول دین والی تقلید کو کہاں انتباہ کرتے ہیں اچھا فقر ٹھیک ہے اچھا اور اصول دین میں تقلید کے قائم ہے عجیب بات ہے جہاں قرآن بحث کر رہا ہے نا اصل تقلید کی مذمت کی وہاں وہ متکلین پر یعنی جو علماء اصول دین ہیں عشاء المات کیونکہ وہ تقلید کے قائل نہیں ہیں اصول دین میں انہی آیات کی روشنی کی وجہ سے ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تکلیف یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات میں تقلید نہیں ہوتی <laughs> سمجھ آتی ہے کہ نہیں پیرا عجیب ہے نا ڈائلاما سا پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہی ہے پرانے مجید نے جہاں جہاں تقلید سے منع کیا وہ یہ کہ ایمان میں کوئی تقلید نہیں ہے سب سوچ سمجھ کے ایمان لاؤ تم اپنے تمہارے باپ کے اپنے باپ کی تکلید نہیں کرو گے تم یعنی تم یہ کہو کہ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ میرا باپ مسلمان ہے بس میرے سے پاس اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے یہ اللہ کے یہاں کو نہیں سیدھی سی بات ہے یعنی اگر کسی کے پاس اپنے اپنی مسلمانی کی محض یہ دلیل ہے کہ میرا باپ مسلمان ہے تو یہ تو تقلید محض ہے ٹھیک ہے یہ متغلین کس متکلین تو اس کو کفر کہتے ہیں اکثر اہل سنت اسے کفر نہیں کہتے کہتے ہیں ماسیت ہوگی اگر گناہ کبیرہ ہے اگر تقلید کر رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ اسے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی دلیل چاہے اجمالی ہو ہلکی پھلکی ہو وہ حاصل کرے تو جو ہمارے متکلین تھے انہوں نے بالکل قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق جس میں بارہ تقلید کی مذمت تھی آبا اجداد کی اور کہا گیا ہے کہ ان علی بینت ربی اور بصیرت ان امن اتبانی اس نکالا کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی اور فروع دین میں تقلید کے وہ سب قائل ہیں جن لوگوں نے تقلید کے خلاف شور شرابہ مچایا وہ فروح دین میں تقلید عدم تقلید کے قائل ہوئے یہاں تقلید کے قائم عجیب <śles> سوچنے کی بات ہے یہ ایک وہ ہے اس میں آپ لوگ کہیں گے کہ اصلن تو اہل سنت اس تقلید کے جس کی قرآن میں مذمت کی ہے صرف یہ گروہ ہیں جو اس کے قائل نہیں ہے شار الماتور دیا یہ کہتے ہیں تقلید جائز نہیں ہے ان معاملات میں اور یہ بالکل قرآن کے موافق اس طرح ہوئے کہ قرآن میں بھی تقلید سے جہاں منع کیا ہے وہ فروعات میں نہیں کیا بلکہ اصول میں منع کیا تو فروعات کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے کہ فروعات میں تقلیب وہاں تو, حی فسألو اہلت ذکرین لا تو ہے ہی تقلید فص الت ذکری ان کو تم اللہ تعالیٰ منوا تو پوچھنا ہے تم نے جا کے کرو پوچھو انما شفاء شفا السؤال لیکن یہاں نہیں آپ کریں گے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرا استاد مانتا ہے یہ تو کوئی یہ تو نہیں یہ تو تقلید ہے تو صحیح لیکن یہ تو جائز ہی نہیں تو وہاں تو ہر انسان اِن اعلیٰ بیہینہ تمگر رب بھی چاہیں وہ بیہینہ اجمالی ہو اجمالی ہونا منیمم شرط ہے اور اللہ کے مذہب سے مسلمانوں کو اجمالی دلیل حاصل ہے سب کو حاصل یعنی کون مسلمان یہ جواب دے گا سوائے یہ کہ وہ واقعی مسلمان نہ ہو کہ میں صرف مسلمان اس لیے ہوں کہ میں میرا باپ کہتا ہے کہ میں مسلمان میں مسلمان کوئی بھی نہیں اس طرح سب مسلمان کوئی نہ کوئی دلیل دیں گے چاہے وہ عام بیچنے والا ریڈی پر ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی آپ جا کے پوچھیں خدا کو کیوں مانتے ہو تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میرا باپ مانتے بالکل کہے گا کہ خدا کو کیوں نہ مانے دیکھا نہیں سارا کچھ دلیل دے گا تو یہ ہے قل انی کل انہ تو دین میں بہینہ کی بنیاد پر اور اہل ایمان کے لیے بھی وکل رب اور تم نے اس بئینہ کو قرآن کو جھکلا دیا ماں ماں تستا جبو نبی ماں نافیا اور دوسرا ماں موصولہ ہے یعنی ماں ہندی میرے پاس نہیں ہے ماں جو تستعجلون نبی میں ہی کی ضمیر واپس ماں کی طرف کیونکہ موصولہ تھا اس کا ہے اور سلے میں ایک ضمیر واپس لوٹتی ہے. ما تستعجلون جس کی تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے کیا جلدی کر رہے ہو ہاں یعنی قیامت یا موجہ یا نشانی حصے وہ میرا اختیار نہیں ہے ان الحکم بہت واضح آئے ہے یعنی اس کا اختیار خدا کے پاس ہے. اِن الحكم اللہ للا. اچھا یہ جو آیت ہے نا ان الحکم اللہ للا. یہ آیت خوارج استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں ان الحکم اللہ للا. اور اس کی بنیاد پہ کہ یہ حکم بنا لیا انہوں نے حضرت معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو دو حکم بنا لیا وہ مساثری اور الحمر الحاث کے فیصلہ کریں گے جنگ سفین میں آپ کو معلوم ہے نا مشہور حکم کا واقعہ تو اس پر ایک جماعت نکل گئی وہاں سے خوارج کی ابتدائی کیوں کے کی دماغ بہت موٹے تھے ان کو واقعی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان کی خاصیت کیا تھی خوارج کی کہ جو ہمارا فہم دین ہے وہ ہی اصل ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آیا اور بے شک صحابہ کو بھی نہیں آیا کوئی حرج نہیں ہمیں سمجھ میں آ گیا یعنی قرآن سے جو ان الحکم و الاََ اللہ, اللہ سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ سعید علی کو نہیں آیا وہ صحابہ کو نہیں آیا جو ان کے ساتھ ہی آدھ تو وہ استدلال کا کر رہے ہیں حکم صرف اللہ کا ہے لہذا کسی جھگڑے میں بھی کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا یہ استدلال ٹھیک ہے باقی اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا جائے نا کہ سوورنٹی جو ہے وہ بلانگس ٹو اللہ یعنی شرعی معنوں میں وہ بھی استدلال درست نہیں ہے اس لیے کہ یہاں اگر آپ ذرا ور کریں گے آیت کا سیاق و سباب جس حکم کی بات کر رہا ہے وہ حکم شرعی نہیں ہے حکم کونی ہے حکم شرعی کیا ہوتا ہے اللہ نے جو مجھے کہا یہ کرو یہ نہ کرو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہے تو ہم حاکمیت قونی کی بات نہیں کر رہے کائنہ تو اللہ کی حکم ہے چاہے وہ کافر بھی ہے مومن بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی حاکمیت مانی جانی چاہیے نا وہ حاکمیت شرعی ہے کہ شریعت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے حاکمیت قونی ہے, ہے تو اللہ کے لیے ثابت ہی ثابت ہے سمجھ آ رہی ہے ہاں تو یہ آیات ان الحکم اللہ للہ یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی حاکمت حاکمیت شرعیہ کا بیان ہے کہ حاکمیت کونیا کا بیان ہے یہ آپ سیاخ سے طے کریں گے کیسے وہ کہہ رہے ہیں موجودہ دکھاؤ اللہ کے نبی کہتے میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو ان الحکم اللہ للہ اب یہ کس حکم کی بات ہو رہی ہے یہ شرعی حکم کی بات ہو رہی ہے یہ حکم کی بات ہو رہی ہے کائنات میں تصرف کس کے پاس ہے کون موجہ نازل کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا کون نشانی دکھا سکتا ہے کون نہیں دکھا سکتا کائنات میں تصرف کس کے پاس ہے کائنات میں اختیار کس کا ہے حکم کس کا چلتا ہے تبدیر کس کی چلتی ہے یہ اس کا سیاق ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یعنی بالکل واضح سیاح ہے باقی یہ بات درست ہے کہ شریعت میں بھی سامٹی اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خوارج کا جو دماغ ہے وہ اس طرح کا بس یہاں آیت پکڑی ہے آگے سے ہے کو کوئی خبر نہیں ہے, بلکل بات ہے کہ مراد ہے سمجھا رہی کہ نہیں تو آیات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے اس طرح سمجھا گیا باقی یہ کہ اس میں سے اس پر جو ہے وہ خود ساختہ معنی نہیں پھیلانا چاہیے اور یہ خوارج کی ایک صفت ہے اور اس سے خبردار ہم سب کو رہنا چاہیے وہ صفت یہ ہے کہ کچھ سمجھ لیا ہے اس سے اور سمجھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جو ہم نے سمجھا وہ قطعی سمجھ لیا اس کے سوا کوئی فہم ہے ہی نہیں اور جو اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہا وہ غلطی پر ہے چلے کافر نہیں کہتے غلطی پر ہے یہ بھی ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا فہم محض آپ کا ایک اشتہادی فہم ہے اس میں غلطی کا اہتمام آپ رکھیں لہٰذا یہ بات جو ہے نا یہ ہم سب کو گھول کے پلا دینی چاہیے پلا دی جانی چاہیے اور چاہے ہم کسی تحریک میں ہو جماعت میں ہو یا کہیں بھی کہ ہم ہم جو ہم جو فکر رکھتے ہیں کسی بھی جماعت کی بات کر رہا ہوں کسی اس کے وہ سب فکر جو ہوتا ہے وہ اشتہادی ہوتا ہے اشتہادی سے کیا مراد ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا وہ قطعی نہیں ہوتا وہ کسی کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ کسی کی تفسیر و تعویل ہوتی ہے بعض باز ہے اور اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے لہذا اس کے اوپر قطعیت اور جزم دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھا رہی کہ نہیں اگر وہاں یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ قطعی ہے کیونکہ یہ تو قرآن و سنت ہے پھر یہ وہی بات ہوتی ہے جو اصل خواہش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو قرآن و سنت ہے قرآن و سنت نہیں ہے قرآن و سنت کا تو فہم چلا آ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے بعد آپ کا ایک فہم ہے جو آپ پر وارد ہوا ہے یہ فہم ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اس کو ٹھیک سمجھیں اور آپ کو بالکل نہیں روکا جائے گا کہ آپ ٹھیک نہ سمجھیں لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ اس میں غلطی کا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں غلطی کا احتمال برقرار رکھیں جیسے فقیہط میں ہے میں امام ابو حنیفہ کے مغلد ہوں یا امام شافی کے سب کا قول کیا ہوتا ہے متفق بات ہے وہ کہتے ہیں قولونا ثواب ہمارا کال درست ہے لیکن یہ تمیر خطا کا احتمال ہے اور دوسرے کے کال کے بارے میں کیا کہیں گے قول خطا ان کی رائے کیونکہ ہم اگر حنفی فق پر چل رہے ہیں تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں نا تو چل رہے ہیں یہاں کیا ہم سمجھیں کہ اس میں امام و حنیفہ کا اتحاد درست ہم کیا کہیں گے قول المخطہ ولاکن یا تمل الصواب دیکھیں اس میں ٹھیک ہونے کا امکان دیں یہ اشتہادیات میں اصول ہے ٹھیک ہے اور دین میں جو قطعیات ہیں وہاں یہ اصول نہیں ہوتا قطعیات میں تو حق ایک ہی ہوتا ہے بس یہ ہے اور اس کا سوا جو بھی ہے وہ کفریا ہے لیکن یہ کی بات تو جو بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ یا کوئی فکر ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے مختلف ہوں گے نا باقی مسلمانوں سے اہل سنوں سے کچھ چیزوں میں تو الگ چیز بنے گی نا اگر جن چیزوں میں وہ مختلف ہیں وہ قطعی ہی ہوئی تو پھر تو باقی سارے فارغ ہو جائیں گے تو پتہ چلا جو بھی جن چیزوں میں بھی وہ امتیاز رکھتے ہوں گے جو ما بل الامتیاز شے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ضنی سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات یعنی اس میں یوں سمجھیں جتنے بھی مسلمانوں کی ایسے سنت کے اندر لوگ ہیں وہ کچھ مشترکات رکتے ہیں یہ مشترکات قطعی ہیں یہ مشترکات کیا ہے قطعی ہیں نا یہ اس لیے تو مشترک ہے باقی اگر ہر ایک نے اپنی ایک جماعت بنائی ہے یا فکر ہے تو اب وہ فکر اور جماعت مشترکات تو سب میں ہیں وہ بنے گی الگ ماں بل امتیاز کی وجہ سے نا کچھ امتیازات ہوں گے نا سمجھا رہی کہ نہیں فکر نہ کیسے بنے گا جو امتیازات وہ کیا ہوں گے ہمیشہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہ اگر اس کو کوئی عقیت کا دعویٰ کر دے تو پھر اب وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ حق میرے اندر منحصر ہے ہاں آہ اہل سنت اپنے مجموعی اعتبار سے یہ دعویٰ ضرور رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں لیکن اہل سنت کے اندر جو گروہ ہیں یا چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ شروع کر دیں کہ ہمارا فہم ہمارا فکر بھی قطع ہو گیا بڑا بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھنی چاہیے تو ان الحکم اللہ کا فہم بھی کچھ لوگوں نے نکالا اور اس کو قطلیت کا درجہ دے دیا اور پھر جب صحابہ نے کہا کہ یہ فہم ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا تم لوگ قرآن کے خلاف ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی خوارج نے صحابہ کو کہا کہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا تو یہ آپ دیکھ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج خوارج پائے جاتے ہیں لیکن خوارج جیسی ٹینڈینسیز رکھنے والے لوگ بہت ہیں آج کل جن کی کثرت ادھر ادھر نظر آتی ہے تو جی اب پوچھیں یہی اس جس کو آپ الجماعت کہہ سکتے ہیں امت کا ہاں امت کبھی آپ نہ کہیں امت کبھی نہیں کیونکہ امت کا دائرہ کافی وسیع ہے اس میں بدعتی گروہ اور اہل الحواء اور یہ لوگ بھی شامل ہیں یعنی ہم شیئوں کو بھی امت میں ہی عمومت داخل کرتے ہیں خوارج کو بھی ہم نے امت سے نہیں نکالا حضرت علی نے ان کی تکفیر نہیں کی انہوں نے کہا کہ بس یہ بے وقوف سے لوگ ہیں یعنی ہیں امت میں ہی ہیں امت کے خیر خواہ ہوں لیکن بے وقوف ہیں اسی طرح متضلہ کو بھی نہیں نکالا یہ سب لوگ بحثی مجموعی ایک بڑی امت میں ہے ٹھیک لیکن جب ہم کہتے ہیں نا الجماعت جیسے حدیث میں آتا ہے الجماعت کو فالو کرو اور اس کے ساتھ لو تو پھر اس سے مراد علما جو اللہ کے جو،, جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو فہم اللہ کے نبی سے متواتر طریقے پر پہنچا ہے اس کی حامل اہل سنت ہے ان کو اہل سنت والجماعت کا آیا تھا جو مستقل چلتے چلے آئے ہیں اور انہوں نے دین کو صحیح طریقے پر اس کے عقائد کو خصوصاً پرزرو کیا کہ جس طریقے پر ماں معنیٰ علیہ و ثابت ہے اسی طریقے پر یہ لوگ ہیں تو ان سے جڑے رہنے کو جماعت سے جڑا رہنا یعنی ان کے طریقے پر رہنا اور ان کے عقائد پر رہنا ان کے اندر پھر اہل سنت کے اندر فقی اعتبار سے بڑی ڈائیورسٹیز وہ فقی اعتبار سے ڈائیورسٹیز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے یعنی چار مسالک ہیں اور وہ سب اہل سنت کی ہی کے شمار ہوتے ہیں یعنی حنفیت ہو یا شافیت یا مالکیت یا حمل یہ تو یہ مطلب ان کا فیم ہاں ہاں بس اس میں کبھی ان بعد میں بتاؤں گا کہ کچھ قطعیات بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف سے کافر نہیں ہوتے بدتی ہو جاتے بس تھوڑا سا فرق ہے قطعی ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے قطعی ضروری ایک ہوتا ہے قطعی نظری تھوڑا سا فرق ہے قطعی ضروری کے اختلاف پر ہم کافر قرار دیتے قطعی ضروری اور قطعی نظری ہوتا قطعی ہے لیکن کچھ دلائل سے جمع کر کے پتہ چل رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کی رویت کا مسئلہ یہ قطعی ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں کیونکہ بڑی متواتر احادیث ہیں لیکن وہ احادیث تواتر مانوی رکھتی ہیں اور ضعیف سا احتمال تعبیل کا بھی ہے ضعیف سا رہی اگر ضعیف سا احتمال تعبیر تعبیل کا نہ ہوتا تو پھر وہ قطعی ضروری ہو جاتی اب کیا ہے قطعی نظری اب جو ہم سے قطعی نظریے میں اختلاف کرے گا وہ کیا ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا وہ بدتی شمار ہو جائے گا جیسے معتضل انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن تو وہ کیا ہو گئے وہ اہل سنت سے چلے گئے وہ مسلمان رہے لیکن کیونکہ انہوں نے ایک تعویل سی کر لی اور وہ تعویل صحیح نہیں تھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں لیکن اب تعویل کی احتمال سے زیرو پوائنٹ کچھ فیصد امکان موجود تھا تو لہٰذا تکفیر نہیں کی جہاں اس کا امکان بھی نہ ہو وہاں اس کو ہم کہیں گے کہ وہ قطعی ضروری ہے وہاں پھر نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی شخص کہے جیسے اسماعیلیوں نے یا باتیوں نے کہہ دیا کہ نمازیں پانچ نہیں ہیں ہیں ہی نہیں نمازیں منسوخ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ قطعی ضروری ہے جو طواتر سے ثابت ہے اس میں تعمیر کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کیونکہ اس میں تعیر کی گنجائش کا مطلب ہے کہ وہ انڈین کیا کہے گا نمازے پاس نہیں ٹھیک ہے کہ تو پھر کیا ہے اس کو کافی قرار دیتے ہیں علم الکلام علم سارا علم الکلام ہے علم اصولد دین کہہ لیں اس کو علم عقیدہ کہہ لیں علم توحید بھی کہتے ہیں علم فقہ الکبر بھی کہتے ہیں امام اصول عقیدہ ویسے اصول عقیدہ لفظ نہیں بولا جاتا اصولِ دین اصول ہاں ویسے اصول عقیدہ کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن اصلا جو عموماً ڈسپلنز ہیں سنت کے اس میں یا تو اس کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اسلام الفق الاکبر کہتے ہیں ان کی کتاب ہے نا الفق الکبر یا پھر اسے اصول دین کہتے ہیں یا اسے علم العقیدہ بھی کہتے ہیں یا پھر اسے علم ال کلام بھی کہتے یا پھر اسے علم جیسے امام ابو منصورت ماتوریدی علیہ وہ علم توحید کہتے ہیں تو یہ سب ایک ہی ڈسپلنس کے مختلف نام ہیں تو یہ ان الحکم اللہ اللہ سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح غور کرنا چاہیے آپ کو کہ یہاں ان الحکم ولّہ آیا ہے تو یہ حکم شرعی کی بات یہاں سیاق میں ویسے حکم شري برحق ہے ان الحکم اللہ لہٰٰ میں اس کا انکار نہیں ہو رہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان الحكم ويں بتايا يہ جا رہا ہے كہ شرعى طور پہ حاکم اللہ گئى یہ نہیں بتایا جا رہا ٹھیک ہے فہم ٹھیک رہنا چاہیے بتایا جا رہا کہ اس آیت سے اس جگہ یہ استدلال درست ہے کہ نہیں ہے آٹھ واضح تو اس جگہ جو استدلال ہے نا وہ ہو رہا ہے اگلی آیت میں بھی دیکھیں جلو نبی یعنی بات یہ ہو رہی ہے اختیار میرا نہیں ہے اختیار کس کا ہے یہ بات ہو رہی ہے جو سیاق سے بالکل واضح ہے اور یہ اختیار کونی ہے قونی کائنات میں اختیار کس کا چل رہا ہے اب وہ کوئی حاکم شرع مانے نہ مانے کائنات میں اختیار اللہ کا فی نفسی ہی ثابت ہے ان الحکم وََ ٹھیک ہے کہ نہیں لہٰذا یہاں یہ بھی نہیں ہو رہا کہ حکم اللہ کے لیے ثابت کرو بلکہ تو خبر ہے ٹھیک ہے ان الحکم اللہ حسن جیسے لا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ کوئی مانے نہ مانے حقیقت ہے ان الحکم اللّہ ٹھیک ہے کہ نہیں یق الحق حق بیان کرتا ہے عصہ یق اچھا اس کی دوسری ایک متوطر قرآد ہے وہ ہے یکض الحق ٹھیک ہے ان الا ولہ یک الحق حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے قضا یکزی ہے نا تو اس میں یکسو میں ویسے جب آپ اس کو یکزی بنائیں گے تو یا آنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ عام ہے کہ یا گرا دی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے سے ملا کے پڑھنے میں الحق کے ساتھ تو اب آپ اسی اسی فارمیشن میں لفظ رہے گا اسٹرکچر میں اور اس کے سعود کے نیچے اوپر آپ کیا لگا دیں گے سود لگا دیں گے تو یکدی ہو جائے گا بات والا یقص الحق حق بیان کرتا ہے یک الحق حق حق کا فیصلہ کرتا ہے بات واضح بہواسلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے فاصل کس کو کہتے ہیں فصل یفسلو سے ٹھیک ہے فصل یفسلو فصل کا لغوی مطلب ہوتا ہے کاٹنا الگ الگ کرنا ٹھیک ہے فصل یفسلو جیسے قرآن میں کاٹنے کے معنیٰ میں کہا آیا سورہ ممتحہ میں کہ یوم القیامتی یفسلو بہین کم ایک یہاں مطلب دیا گیا قیامت کے دن یہ جن کی رحمی رشتوں کی خاطر تم نے ہاتھے ابن بھی بلتا ختم بھیجا تھا قیامت کے دن اللہ یہ رحمی رشتے کاٹ دے گا لنگ تنفم اور ہام کم ولا الادم یوم القیامتی یفسلو بہین کم یعنی یکتاٹ دے گا یہ تو یہاں فصل افسلو اور فصل افسل فیصلے کے لیے کیوں آتا ہے کیونکہ فیصلے میں بھی گویا چیزوں کو بالکل الگ الگ کر دیا جاتا ہے جیسے فزیکلی کاٹ کے چیزوں کو الگ کر دیا جائے گا تو فیصلے میں بھی, بھی کیا ہے معاملہ بھی گنجلک ہے نا اس کے اندر پیچیدگی ہے پتہ نہیں چل رہا یہ ہے کہ یہ ہے تو آپ بالکل الگ الگ کر کے دکھا دیں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اس کا حق بنتا ہے اس کا نہیں بنتا فیصلہ کر دیا قاضی ہے تو چونکہ اگر پچھلی قرآد یکل حق میں بھی دیکھیں تو بات بڑی بات ہے حق وہ ہوا خیر الفاصلی. وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے وہ حق بیان کرتا ہے تو جو حق بیان کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اسے کو معلوم ٹھیک ہے جماعت المسلم خالی مسلمین کو سی جماعت ہاں جماعت المسلمین ایک جماعت ہے وہ جماعت المسلمین جو ہے نا وہ چونکہ اصل میں نا وہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو غالی قسم کے سلفی حضرات ہیں وہ مزید غالی ہو جائیں تو پھر وہ جماعت المسلمین کی شکل کی. کیونکہ ہم لوگ جماعت المسلمین کو تھوڑا سا جانتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان میں کافی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جماعت المسلمین قسم کے پائے جاتے ہیں تو اب ان کے بہت سے تفردات ہیں وہ ویسے ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے جماعت جنازہ بھی نہیں پڑھتے اور بھی کچھ نہیں اور بھی ان کے بڑے تفر ان میں سے ایک ان کا تفرد یہ ہے کہ جو قبر پرستی شروع ہو گئی ہے نا قبر پرستی اس کا یہ تو شرک ہے واضح طور پر کہتے ہیں جو شرک ہے اس شرک کو بنیاد فراہم کیے کچھ احادیث نے اور وہ احادیث یہ جو جس میں آپ بتاتے ہیں کہ قبر وبر میں روح واپس آ جاتی ہے قبر میں سوال ہو رہے ہوتے ہیں قبر والا جواب دے رہا ہوتا ہے روح پر جاتی ہے پھر علامیہ کہتے ہیں ان کو نیچے لٹا دو سمجھا رہی ہے یہ ساری کہتے ہیں یہ سب موضوع گھڑی ہوئی روایات ہیں جو امت میں کچھ لوگوں نے امت میں شرک پیدا کرنے کے لیے ڈالی ہے لہذا یہ جتنے بھی لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ قبر میں بھی ایک حیات ہے ٹھیک ہے کیا ہے قبر میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں عالم برزخ میں ایک حیات کی نوعیت ہے یہ سب مسائل کی جڑ ہے یہ شرک و کفر جو مسلمانوں میں پھیلا ہے اس کی جڑ کیا ہے یہ عالم برزخ کا تمہارا کنسیپٹ ہے کے بیچ میں بھی حیات کی کوئی نہ ہے حیات المیہ کہتے ہیں یہ ہے اور اس کے بعد قیامت میں بس اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جن جن لوگوں نے یہ احادیث نقل کر دی ہے سب وہ بھی کافر ہیں یعنی یہ لوگ امام احمد بن حنبل سے شروع کرتے ہیں کفر کو امام احمد بن حنبل ان کے ہاں کافر تھے کیونکہ انہوں نے اپنی مسن احمد میں بھی یہ روایات اس طرح کی بڑی واضح نقل کر دی ہیں پھر آگے جتنے بھی علماء امت ہے سب چونکہ مانتے چلے آئے ہیں ان کا کیا نام لینا ہے لیکن یعنی جو عموماً سلفیوں کے امام ہوتے ہیں ابن ابنطمیہ علی الرحمٰ وہ بھی ان کے یہاں کا کوئی بھی ان کے ہاں مسلمان نہیں ٹھہرتا جب تک آپ ان کے عقیدے پہ لا جائے اور ہے پرلے درجے کے بیوقوف لوگ بالکل ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے بہت موٹا فہم ہے وہ خب جو بھی بات ہو رہی تھی نا وہی صورت حال ہے تو لوگ ہیں یہ تو دل بنا کے اللہ لکھنے کا قائل ہی نہیں ہاں وہ تھے مسعود عثمانی صاحب وہ تو خیر پرانے ہوئے نیک آدمی بھی بہت تھے لیکن یہ فہم کی خرابی اس لیے ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ فہم دین کا کہاں سے حاصل کر رہے ہیں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے فہم حاصل کر لیں جس کے نتیجے میں بات کرسی مسلمان کی نمازیں جنا پڑے ہاں یہ ان کی اگلی سلسلہ ہے یعنی ایل نہیں ہے ایل ان کو اون نہیں کرتے اور الحڈی ان کو گمراہی سمجھتے یہ تو الڈیزوں کو بھی یہ بات ذیل میں رکھیے ان کے یہاں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یہ تو وہ ہے یعنی تو لہذا ہمارے بھی خاندان میں جب کسی کا نماز جنازہ جو ان کے نہیں تو پیچھے کھڑے ہوتے نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہاں نہیں کھڑے رہو اس طرح نہیں کھڑے رہتے یعنی الگ سے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے نماز نماز جنازہ نہیں پڑھتے لوگ مسلمانوں کا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں اللہ یہ کہ وہ ان کے مسلک میں شامل ہو تو یہ کتنی خطرناک یہ بھی ان حق و اَّ سے اس کا تعلق ہے ان کا بھی فہم اسی طرح کا ہے بس ٹھیک ہے ہاں ان ساری چیزوں میں دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز ہے کہ دین کے علوم کا جو چلے آ رہے ہیں روایتی علوم ہے جو مسلمانوں نے اتنے ڈسپلنز بنائے ہیں دینی نصوص کو کا فہم حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے وہ سب کو اٹھا کے پھینک دینا اور محض یعنی کوئی علوم ان کو حاصل نہیں ہوں گے نہ علوم استمبا ہے نہ اصول فقہ ہیں نہ کچھ بس ٹیکس سامنے ہوتا ہے اور اردو ترجمے پڑھ کے نتیجے نکالنے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مشتین مطلق ہیں اپنے خیال میں بالکل مشتدین مطلق ہیں لیکن بالکل عقل سے پیدل مطلب یہ خصوصی صفت ہے آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں ہم ان کو نہیں کافی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے پڑھ لی تو کوئی ایسا نہیں ہے ان کو اپنے پیچھے پڑھوا لیں کسی طرح آپ کا کمال ہوگا آپ کو اپنے پیچھے اپنے پیچھے نوازنا اب دیکھیں پھر وہی بات چل رہی ہے میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو جواب شرط یہ ہے کہ لقدی المرو بینی و بین میرے اور تمہارے درمیان معاملہ چکا دیا جاتا اس آیت میں ایک اشکال ہے وہ اشکال یہ ہے اچھا ایک تفسیر کے اعتبار سے اشکال ہے ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو تم طلب کر رہے ہو میرے پاس ہوتا تو طلب موجود بھی کر رہے ہیں حصہ تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو دکھا دیتا اور معاملہ چکا دیا جاتا ٹھیک ہے لیکن دوسرا یہ کہ وہ عذاب بھی طلب کر رہے ہیں جو تم حق کے اوپر عذاب لا کے دکھا دو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا اور قضی الامر میں عذاب والا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ قضی الامر باقی جگہوں پر بھی معاملہ چکا دینے کے لیے ہے جیسے فرمایا کہ یا سما و وغیر علما قزی العمر سورہ حود میں وہاں قضی الامر کا مطلب کیا قوم کو فارغ کر دیا گیا اب یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے اختیار میں عذاب لانا ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا اور جب اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا کہ آذاب آ جائے آپ نے انکار کر دیا ٹھیک ہے کہ ٹھیک بات بات ہے یعنی قحف کہف نہیں طائف کے موقع پہ اور جب وہ فرشتہ ہے صحیح روایت تو اس نے کہا یہ اقشبئین جو ہیں دو بڑے پہاڑوں کے نام ہے اکشبئی ان اقشبئین کو میں طائف پہ گرا دوں تو آپ اجازت دیتے میں کر دیتا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بول کے شاید ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے قل لو ما الامر جو نہیں حل کیا ہو گیا نہیں جب کہا جا رہا ہے اگر عذاب کا اختیار ہو تو میں عذاب لے آؤں اور جب عذاب کا اختیار دیا گیا تو عذاب نہیں لے کرا اس کو کیا ذائقہ تو میں یہ تم کہہ دو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب تو معاملہ چکا دیا جائے یعنی میں تو عذاب نازل کر دوں گا تم اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تمہارے اوپر عذاب چکا دیا جائے گا نہیں یہ تو اشکال لقدی الامر میں ہے ہی نہیں <laughs> اصل میں تو قضی الامر تو مجھور ل... وہ مجہور ہی آئے گا یعنی yani آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ لقدیۃ المن <تطور> <tos> نہیں نہیں وہ تو یہ تو اسلوب ہے لقدی العمل میں مطلب ہوتا ہے چھٹی ہو گئی ہوتی ہے یعنی میرے اختیار میں ہوتا تو چھٹی ہو چکی ہوتی جس رائے میں ہے اس رائے کے مطابق رہا ہوں نا خیر اس کا مطلب جو کبھی جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ قل لو ما بھی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اہل مکہ عذاب کی جلدی مچا رہے تھے لیکن اہل مکہ پر عذاب کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا اور جہاں اختیار دیا گیا وہاں وہ جلدی نہیں مچا رہے تھے انہوں نے آپ سے عذاب کا مطالبہ نہیں کیا تھا سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی یعنی استحجال کیا ہے کہ وہ آپ سے طلب کر رہے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے ہوتا تو لے آتا اب تو مجھے مطالبے ہی کیے چلے جا رہے ہو کہ عذاب عذاب عذاب اہل طائف نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو بھی تھا لیکن اس میں کوئی عذاب کی طلب اور استحجال نہیں تھی اور دوسری یہ کہ وہاں آپ نے ایک دورہ کیا تھا مکہ میں یہ صورت نادن ہو رہی ہے کم از کم چھٹے ساتویں سال میں چھ سال گزر چکے ہیں آپ کو دعوت دیتے دعوت دیتے دعوت دیتے, دعوت دیتے, دیتے پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر عذاب اب اب تم مانگ رہے ہو کہ عذاب لے ہو لوکا من من اب اگر تم مطالبہ کر رہے ہو تو مجھے اختیار دے دیا جائے تو میں لے آؤں گا لیکن انہوں نے ایک تو مطالبہ کوئی نہیں کیا اور دوسرا وہاں مدت وہ دعوت بھی نہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے تو یہ ایک جواب ہے باقی دوسرا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وہی ہے یعنی کہا جائے آپ اب یہ کہیں یعنی اب کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب یہ کہیں کہ اگر آپ کو عذاب کا اختیار دیا جائے گا تو آپ لے آئیں گے عذاب. تو اس میں کیا ہے گویا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ یہ کریں گے ٹھیک ہے کہیں بات بات ہے. یہاں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ پر جب آپ کو اختیار دیا بلفرض دے دیا جائے تو آپ یہ کام کر لیں گے گویا اللہ کی طرف سے یہ وہی بھی اور امر بھی ہے اور نبی کے لیے محض یہ خبر بھی امر ہوتی ہے سمجھا جیسے نبی کے لیے خواب میں کوئی شہر دیکھ لینا ہو صرف دیکھ لینا چاہے امر نہ بھی ہو وہ امر شمار ہوگا تو وہ ہے یہ اللہ کے نبی کو امر ہے وہاں اللہ کے نبی کو امر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اختیار آیا ہے شاید وہاں کیا ہے کہ وہ فرشتہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طرح ہو جائے آپ چاہتے ہیں تو نہیں اس طرح ہوگا تو ہاں اختیار ہے یہاں اختیار تو کوئی نہیں ہے تو کل اب آپ نے یہ کہنا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں. اب اس میں اختیار نہیں دیا جا رہا کل کہہ دو لو انا ماتستہ گرو نبی لکو دل امرو بینی و بہین کو فہادہ امر من ہے سبحانہ وہ تاغا وہ وہاں تخیر تھا نا وہاں آپ کو کھا گئے آپ کو اختیار ہے آپ نہیں بھی لائیں گے تو یہاں اختیار نہیں دیا جا رہا بلکہ قل یہی ہے واحد آپشن یہ ہے بات واضح کہ نہیں تو اس طرح بھی سمجھ سکتے آ, امتحان کہنا تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں لیکن اس میں آپ یہ کہیں کہ جب اگر اختیار دیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ گوئے اس اختیار کو نافذ فرمائیں گے یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ان پر عذاب لانا ہے تو عذاب آتا یعنی اہل طائف پہ کیونکہ وہ کوئی اس طرح کی مسئلہ نہیں تھا وہ ہے کہ فر ملک الجبال جبراہیل اور کہا کہ نظر ملق الجبال ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دو اقشبئین کو ان کے اوپر گرا دوں گا اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ کہہ دیتے تو یہ نہیں تھا کہ امتحان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے گرانا تو نہیں تھا نہیں اگر آپ کہتے تو گرا دیا جاتا اور آپ نے اس اختیار کو وہ نہیں کیا جیسے موت کے موقع پر بعض روایات میں ہے کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے مزید رہنے کا یا اس میں تو آپ نے اس اختیار کو قبول نہیں کیا اور آپ نے کہا علام الرفیق اور تو وہ اختیار برحت ہوتا ہے اس میں امتحان کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ اختیار نافذ ہوگا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اختیار ہمیشہ کوئی جائز اور ناجائز میں نہیں ہوتا جائز اور جائز میں ہو سکتا اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے ہاں زیادہ اولہ ہو اور ایک کم اولہ ہو اور نبی یقینا اولہ ہی کو اختیار فرمائیں گے تو یہ وَاللَّهُ آج بھی وہ رہ گئے وفاط الغیب اور یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ کے علم کا بیان ہے ان دہو مفات الغیب میں مفات دو چیزوں کی جمع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کس کی کس کی مفتاح کی نہیں مفتاح کی جمع ہے مفاتی ہے مفتاح کی کیا جمع مفاطی ہے یہ کیا ہے مفاتح یہ مفاتی الغیب نہیں ہے وہاں ان دہو الغیب ٹھیک ہے جو مفاح کا وطن ہے اس کی جمع ہوتی ہے مف... مفتا اور جو دوسرا وزن ہوتا ہے مفعل کا اس کی جمع ہوتی ہے مفائل ٹھیک ہے مفعل کی جمع کیا ہوتی ہے مفائل تو یہ جمع ہے مفتا کی وائند اچھا مفتا اور مفتا کے معنی میں فرق نہیں ہے یہ وزن مفتا بھی کھولنے کا آلہ ہے کیوں اس میں اس میں آلہ کے وزن پہ ہے نا مفتا مفال کے وزن پہ لیکن یہ ایک اور شے کی جمع بھی ہے مفعل کی جمع مفائل آتی ہے جیسے مغرب کی جمع یعنی ضرفِ ضرفِ مکان کی جمع کیا مواعب ٹھیک ہے کہ نہیں تو مفتاح کی جمع فتح ہے یافتہ مکان مفتاح اس کی جمع کیا آئے گی مفاطح تو یہ دو چیزوں کی جمع ہے مفات اور غریب مفتاح کی جمع بھی ہے مفتاح کی جمع بھی ہے دونوں میں تھوڑا سا ترزمے میں, میں فرق واقع ہو جائے گا اس میں اعلیٰ ضرف اس میں اعلیٰ اور ضرف ٹھیک ہے یا اس میں اعلیٰ ہے یعنی مشتقات ہی میں سے ہے اس میں اعلیٰ یا اس میں ضرف اس میں اعلیٰ کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو مبالغہ کیا ہے وہ ہوں مفاطل غیب اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں یعنی مبالغہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس غیب ہے نہیں اس غیب تک پہنچنے کے رستے بھی اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے تو غیب کی کنجیاں جیسے کہا نا لہو مقالد نقلاط بھی اسی کو کہ لہو مقالد سماواتی ول اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں وہ خزانے ہیں خزانے بند ہیں اور بند کے بعد چابی بھی کسی کو نہیں دی ہوئی چابی بھی اپنے پاس ہی ہے اور ان خزانوں تک اس غیب تک پہنچنے کی ہر قسم کی راہ بند ہے یہ ہے مفتاح کے ساتھ ترجمہ وائند, یعنی مفاطی مفتاح کی جمع وائندہ ہوں مفات الغیب دوسرا جمع مفتح الغیب یعنی مفتاح الغیب کے غیب کھلنے کی جگہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جہاں غیب کے خزانے ہیں یعنی ایک تو غیب کے خزانوں کی کنجی ہے نا ایک ہیں جہاں غیب خزانے پائے جاتے ہیں تو وہ مفتہ ہے جہاں غیب کھلتا ہے سمجھائیے گا یعنی اگر کمرہ بند ہے اور کمرے کے اندر کوئی چیز پڑی ہے تو مفت... کمرہ بند ہے تو مفت کیا ہے وہ مفتہ ہے اس سے کمرہ کھولیں گے اور کمرے میں جہاں اگر آپ داخل ہو جائیں اور جہاں غیب آپ کو نظر آ جائے گا غیب سامنے پڑا ہے جہاں غیب کھل رہا ہے غیب کے کھلنے کی جگہ وہ کیا ہے مفتا ہے سمجھا کہ نہیں تو وائند ہو مفاۃ الغیب اس کے پاس غ... کیا ترجمہ کریں گے اس کا اچھا سا غیب کے خزانے ہیں یا غیب کے ظاہر ہونے کی کے مقامات ہیں مکانات ہیں اماکن ہیں جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے, ہے؟ مفہوم واضح ہو رہا ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے مفتق الغیب کا مطلب یعنی ظفِ زمان بھی ہے نا یعنی ضرف زمان اور مکان ہے نا دونوں تو غیب کے کھلنے کے اوقات بھی اسی کے پاس ہے یعنی ایک تو ہے نا مکان غیب کے کھلنے کے مکان اور غیب کے کھلنے کے زمان کہ کب کون سا غیب ظاہر ہوگا قحمت غیب میں ہے وہ کب قبانی ہے اوقات غیب وہ بھی اللہ کے پاس ہے یعنی وائند مفات الغیب ائی کیا کہیں گے اس کو ازمینت الغیب یا امکنت الغیب ٹھیک اماکن یا ازمین بات واضح ہے نا تو یہ سارے ہو سکتے ہیں وائند مفات الغیب خلاصہ کیا ہے بتانے کا لا لمحہ اللہ جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے یہاں وہ حدیث ہے مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفات الغیب خم سن غیب کی کنجیاں یا غیب کے مفاتح جو ہیں وہ پانچ ہیں لا علّم الا اللہ اور پھر آپ نے سورہ لقمان کی آخری آیت جو ہے اس کی تلاوت کی کہ ان اللہ تھی علم الغی وینزل و یا ما المحف الارحام وماۃدرین افسل مادہ تقسیب وغدن وما تدرین افسن بِ ائی اور دن تموت ان اللہ علیہم الخبی ٹھیک ہے اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے انََََََََََ اللّہ المصعٰ وىي وہى بارش اتارتا ہے يعنى یعنی بارش اتارنا اور بارش کے اترنے کا اگزيكٹ وقت اسی کے پاس کوئی كوئى شك نہيں اسى پاس ہے وا يا ما فل ابہام اور یہ ما موصول ہے عام مطلب جو برہموں میں ہوتا ہے بس وہى جانتا ہے لہذا اس میں وہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ وہ معنس مونس مذکر کو جان لیا کسی نے کئی دفعہ تو نہیں بھی بتاتے ہیں تو اس کے سوا بھی کچھ ہو جاتا ہے لیکن مذکر مونس تو اس ماں عموم میں سے ایک عام ہے نا اچھا یہ بات یہ عربی کے قاعدے میں سے ہے کہ یعنی اگر نفی عموم کی کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے کسی خاص بات کا اسباب ہو جائے تو وہ عموم کی نفی غلط ثابت نہیں ہوتی یعنی کہا ہے کہ جو کچھ ہے سب کچھ عام ہے وہ اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا میں نے بعض جانا ہے سب کچھ تو نہیں جانا ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی یا علم فی الحال ہاں ماں میں کیا کچھ ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہے وہ شقی ہے کہ سعید ہے جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا کتنا بڑا ہو کے مرے گا کتنا نہیں سارا کچھ تو یار کب کون سی بیماری اسے لائق ہوگی کب نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں پتا صرف مضکر معلوم کا پتہ کرنے سے اتنی آیت باطل ہوتی تو یا علم اور اسی لیے علامہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہ تو نہیں کہا اور اس کے بعد وما تدری نفس ماذا تکسب و غدم یہ بھی وہ نہیں جان سکتے وما تدری نفس ماذا تقسیب و وما تدری نفسم بھی ائی اور خبیر تو یہ گمان ہی کرتے ہیں نا یعنی 100% تو نہیں ہوتا نا یعنی ایسا تو نہیں ہوتا جس میں کوئی احتمال نہ ہو شک کا سمجھا رہی ہے وہ تو میں بھی جب بات بادھا لائیں گے تو دیکھ لیں گے ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹے بعد بارش ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو جائے تو علامات دیکھ کر بتانا تو نہیں ہے علامات دیکھ کر تو آپ بتا دیتے ہیں لیکن وہ بھی 100% تو نہیں بتا سکتے نا کبھی بھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہتے ہوگی آج ہوگی وہ کل ہوتی ہے کہتے ہیں ابھی آج رات دو بجے ہونی تھی وہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے کبھی ہوتی نہیں ہے کبھی یعنی پیشن گوئی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی کبھی بارش ہوتی ہے پیشن گوئی نہیں ہوتی کتنی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر تو یقینی علم تو نہیں ہے نا تو یہ ہے سبحان اللہ